علم ترا اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا میں نے آپ کو بتایا ارض کیا کہ عرب لوگوں کا یہ اسلوب رہا کہ علم ترا اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے نگاہوں کے سامنے سے یہ واقعہ گزر چکا ہو بلکہ غالباً اردو میں اس طرح کا انداز ہے کہ کسی کو اگر یہ بات کہنی ہو سمجھانی ہو تو اس طرح کہتے ہیں فلاں کو تم نے دیکھا نہیں اس نے کیا کیا کہ ہاں میں تو تھا نا ادھر میں نے دیکھا تو وہ بات کو زور دینے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے یہاں پر یہ سوال مفسرین نے پیدا کیا کہ جب حضور کے پہلے کا یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ جو ہے علم طرح سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے یہ تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہزاروں سال قبل واقعہ ہے نے اس کا یہ جواب دیا کہ بات یہ ہے ان اللہ قدیم بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے اللہ تعالی ماضی کو مستقبل بنانے پر قادر ہے حال بنانے پر قادر ہے اس کو یو سمجھیے کہ جب شب معج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے اعتراض کیا تو بیت المقدس جبریل امین اٹھا کر حضور کے سامنے لے آئے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اگلے پچھلے تمام واقعات دکھا دیے الم ترا محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا باہی ربی اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اور کہنے لگا آپ کا رب کون ہے میں آپ کا رب ہوں انتا اللہ الملک اس وجہ سے جھگڑا کیا اللہ نے اسے بادشاہت دی تو وہ غرور میں مبتلا ہو گیا از قال ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الدی میرا وہ رب ہے یوش تو زندہ کرتا ہے وہ یمید اور وہ موت دیتا ہے اس نے کہا آپ کا رب کون ہے میں آپ کا رب ہوں تو آپ نے فرمایا میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے قال انش جی و امید نمرود بولا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں دو قیدی تھے ایک پر سزائے موت ثابت ہو چکی تھی اور اسے سزائے موت ملنے والی تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ قیدی تھا اس کو قتل کروا دیا کہا دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی اور جو زندہ ہونے والا تھا زندہ رہنے والا تھا اس کو میں نے مار دیا یہ بڑی نادانی تھی سوال یہ ہے کہ جس شخص کو اس نے آزاد کیا یہ تو پہلے سے زندہ تھا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ مردہ کو زندہ کر کے دکھا تو مردہ کو زندہ کرنے میں تو اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے اور دوسری بات جس کے متعلق یہ کہا کہ جناب والا میں نے اس زندہ کو موت دے دی اور جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا تو بات یہی ہے یہ تو ظاہری اسباب ہیں حقیقت میں موت دینے والا اللہ تعالی ہے زندگی دینے والا اللہ تعالی ہے اور رب العالمین زندگی دینا نہ چاہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا انبیاء علیم السلام اور اولیاء کے جو معجزات اور کرامتیں ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اس کے بارے میں بھی عقیدہ یہی ہے بے عزن اللہ حقیقی طور پر زندہ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں تو جب آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ نمرود بات کو سمجھا نہیں ہے قال ابراهيم ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسے آسان بات سمجھائی ف ان الله ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قد يشکر اللہ تعالی یاتی بالشمس من المشرق سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فاتی بها من المغرب تو اگر خدا ہے اپنے اپ کو خدا سمجھتا ہے تو تو مغرب سے اسے نکال دے فاب ہت الذی کفر پس کافر کے ہوش اڑ گئے لا جواب ہو گیا وہ کوئی جواب نہ دے سکا دل الظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا نمرود پھر بھی ہدایت پذیر نہ ہوا مچھر نے حملہ کیا اور چار سو سال تک مفسرین فرماتے ہیں مچھر اس کے دماغ میں بیٹھا رہا نمرود کی عمر آٹھ سو برس چار سو سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت تمام کر دی اس نے انکار کر دیا تو مچھر آیا اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب تھا اور اس کے دماغ میں بیٹھ گیا اور مچھر چار سو برس تک اس کے دماغ میں رہا اتنے عرصے تک مچھر کا رہنا یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کی قدرت کا ظہور ہے اور یہ مچھر جب اسے تنگ کرتا تو اسے بڑی شدید تکلیف ہوتی اور آپ جانتے جب انسان بیمار ہوتا ہے اور علاج نہ ملے تو وہ ہر قسم کے علاج کے تجربات کرتا ہے تو ایک دن جب اسے سر میں درد ہو رہا تھا تو اس نے کسی سے کہا کہ مجھے کوئی چیز سر تو مارو جب کسی نے مارا تو اسے سکون ملا تو اس نے پھر ایک اپنے لیے خادم مقرر کیا کہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت جو ہے تختہ ہوتا اور جب بھی مچھر تنگ کرتا اسے تکلیف دیتا تو یہ اسے اشارہ کرتا اور تختے سے اس کی پٹائی کرتا تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان مفسرین نے بیان کیا بڑا مستند قول ہے لیکن حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس کی عقل کیسی مان پڑ گئی تھی کہ اس کے پاس جو بھی آتا وہ اس کے سامنے پہلے سجا کرتا پھر بات کرتا اور اسے خدا مانتے ایک دن وہ خادم اس کے پاس نہیں تھا کسی کام سے گیا ہوگا تو بڑی شدید تکلیف ہوئی تو اس نے اس آنے والے سے کہا اپنا جوتا میرے سر پہ مارو جب جوتا مارا گیا تو مچھر کافی دیر کے لیے بیٹھ گیا تو اسے یہ تدبیر زیادہ سمجھ میں آئی اب اس نے یہ قانون بنا دیا کہ جب بھی کوئی آئے تو پہلے اپنا جوتا میرے سر پر مارے پھر مجھے سجدہ کرے چار سو برس تک یہ لوگوں کے جوتے کھاتا رہا مگر کافر کو عقل نہ آئی اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب زور سے تختہ اس خادم نے لگا دیا غلطی میں اور اس کا سر پھٹ گیا اس طرح یہ ذلیل اور رسوا ہو کر تباہ ہوا اوکل ندی یا جیسے ان کی مثال مرہ اعلی قدیتی جو ایک بستی کے پاس سے گزری وہی خوابیتہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی یہ حضرت علیہ السلام ہے اور جب آپ بیت المقدس کی بستی میں آئے تو کافر بادشاہ نے بیت المقدس کی بستی کو اجاڑ دیا تھا اس کا نام بخت نصر تھا اور تمام بنی اسرائیلیوں کو بیت المقدس سے اس نے باہر نکال دیا تھا بستی کے مکانات وہ سارے گرے ہوئے تھے لیکن درخت موجود تھے پھل تھے ان پھلوں کا کھانے والا کوئی نہیں تھا اب کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے یہ خیال کیا اب نہ جانے کتنے عرصے کے بعد یہ بستی دوبارہ قائم ہوگی ہادہ مئو اللہ تعالی اس بستی کی ویرانی کے بعد اب کب اسے دوبارہ آباد فرمائے گا اللہ کی قدرت پر یقین تو تھا مگر ظاہری اسباب کی بات ہے کہ اب ظاہری کیا سبب بنے گا کہ پوری بستی تباہ ہو گئی ہے آپ نے یہ کہا می اتا آمین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سو برس کے لیے موت عطا فرمائی می اتا عام سال کو کہتے ہیں تو سو برس تک آپ کو موت آ گئی آپ ایک درخت کے نیچے سو گئے دراز گوش جسے ہم گدا کہتے ہیں تو دراز گوش مبارک پر آپ سوار تھے آپ نے وہ اپنے قریب درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں کھجور تھی اور انگور کا رس تھا وہ آپ نے رکھا اور درخت کے نیچے آپ سوئے اور سو سال تک آپ سوتے رہے اللہ تعالی کی شان کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اوجل کر دیا سو سال تک کسی کو آپ نظر نہ آئے ستر سال جب گزر گئے تو ایک مسلمان بادشاہ آیا اور اس نے اس شہر کو آباد کیا جب سو سال کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو پورا شہر آباد ہو چکا تھا سم مبا تھا پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا کال فرمایا کم لبیز کتنا عرصہ آپ چھڑے رہے کال لبیست یوم اوباد یوم آپ نے فرمایا ایک دن یا اس سے بھی کم یہاں پر مبصرین فرماتے ہیں کہ نبی نہ تو جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں نہ بے خیالی میں ان کی زبان سے جھوٹ جاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو جھوٹ سے محفوظ فرماتا ہے اب جب یہ سو سال تک رہے ہیں تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے وہ جس کے لیے چاہے وقت کو طویل کر دے اور جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے تو یہ وقت ان کے لیے سو برس تھا کن کے لیے لوگوں کے لیے اور یہ وقت ایک دن بلکہ اس سے بھی کم تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے یعنی آپ کا لباس آپ کی داڑھی شریف اس میں مٹی تک نہیں لگی تھی اور آپ کا جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ بھی صحیح اور سلامت تھی اولا اشاد فرمایا بل لبیز تم عام نہیں بلکہ آپ سو برس رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے فنور بس دیکھیے علاقہ اپنے کھانے کو اور شرابی کا اور اپنے پینے کی چیز کو لم یا اس میں بو تک نہیں آئی یہ آپ کے قول کی تصدیق ہے کہ آپ ایک دن یا اس سے کم رہے ہیں آپ نے سچ کہا دیکھ لیجئے اس کھانے پر کہ نہ اس میں بو آئی ہے نہ اس کا ذائقہ چینج ہوا ہے ایسے کیسے موجود ہے مٹی کے ذرات بھی اس میں نہیں گرے نہ جانے کتنی بارشیں آئی ہوں گی کتنے طوفان چلے ہوں گے ون ور علا مارے کا اور اپنے گدے کی طرف دیکھیے وَلِنَّ جَعَلَكَ <لِلنَّاس> اور اس لیے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں بنائے <اغام> آپ ہڈیوں کی طرف دیکھیں کہ گدھا جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھیں یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ دنیا کو سو سال گزر گئے آپ ان ہڈیوں کو دیکھیں کئی پر نون کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہڈیاں اچی اور جو ہڈیاں گل کر فنا ہو گئی تھیں وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئیں اور آپ کے سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا تھا سوما نک سوا لہما پھر دیکھیں ہم کیسے اس پر گوشت جو ہے چڑھاتے ہیں پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت چڑھنا شروع ہوا اور یہ گدا جو ہے زندہ ہو گیا اللہ کی قدرت سے اور اپنی بولی بولنے لگا فلم تبیاں نہ لہو بس جب یہ معاملہ ان کے لیے ظاہر ہوا ارز کی میں تو پہلے ہی سے جانتا ہوں ان اللہ علی كل قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قابل ہے ابراہیم اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے ارض کی ربی ارینی اے پروردگار تو مجھے دکھا کئی فتو یل مؤتا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے ساحل پر تھے اس سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ تھیں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک لاش سمندر کے ساحل پر پڑی ہے اور درندے اسے کھا رہے ہیں پھر درندے روانہ ہوئے تو پرندے اترے اور انہوں نے نوچنا شروع کیا پھر جب شام ہوئی تو پانی آ گیا اور آپ جانتے ہیں کہ ساحل سمندر پر شام کے وقت پانی تھوڑا سا آگے آ جاتا ہے اور وہ لاش جب پانی میں ڈوب گئی تو مچھلیوں کی کسرت اس سمندر میں تو مچھلیاں اس لاش کو کھانے لگی آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا اس لاش کے کچھ ذرات پرندوں کے پیٹ میں ہیں کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں کچھ درندوں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ تمام ذرات اللہ تعالیٰ کل روز قیامت جمع فرما دے گا لیکن مجھے اس بات کا علم تو ہے میں اگر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں یہ دیکھنے کی آپ کو خواہش پیدا ہوئی یہاں یہ مراد ہے قَالَ <تُؤْمِن> فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ انہیں یقین ہے یہ واقعہ تا قیامت لوگوں کے سامنے جب بھی پیش کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام کے عقیدے کی وضاحت ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال فرمایا اس کی حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائے قالآ بلا ارض کی ہاں کیوں نہیں یقین تو ہے ولا کل لیکن میں اپنے دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں مراد یہ ہے کہ جس بات کا علم ہے اسے آنکھوں سے دیکھنے میں اور زیادہ اطمینان اور سکون ہے اور زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا آپ کو ولی کی کرامت پر یقین تو ہے لیکن اگر ولی کی کرامت آنکھوں سے دیکھ لی جائے تو اور مزید جو ہے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے تو آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا ظہور دیکھیں گے اور اللہ کی قدرت پر یقین مضبوط ہوگا اولا فرمایا فخ آپ لیجئے ارب آتم مینت چار پرندے لے لیجئے فصور ہونا پھر اسے آپ اپنے آپ سے مانوس کر لیں یعنی اس کی پرورش کریں وہ سین فرماتے ہیں کبوتر کوا مور اور مرغ یہ چار پرندے آپ نے لیے فصل ہر الحیح اس لیے فرمایا گیا کہ آپ جب کسی پرندے یا جانور کی پرورش کرتے ہیں اور چند دن آپ اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو شکل یاد رہ جاتی ہے اب پرندوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن انسان اپنے پرندے کو پہچان لیتا ہے تو یہ آپ کو اس لیے کیا گیا تاکہ جب یہ پرندے دوبارہ پیدا ہوں تو آپ انہیں دیکھ کر مزید آپ برکتیں حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مزید آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے ذبح کیے تھے. مجعل كل جبل پھر ان پرندوں کا کیما کیجئے اور ایک ایک جز جبل کے معنی پہاڑ پہاڑوں پر بکھیر دیجئے آپ نے ان پرندوں کو کاٹا ذبح کیا کیما کیا اور ان کا تمام قیمہ مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر آپ نے ڈال دیا لیکن سر آپ کو حکم یہ تھا کہ سر جو ہے یہ اپنے پاس رکھنا ہے ہر پرندے کا سر آپ کے پاس تھا سعيا پھر آپ ان پرندوں کو پکاریں یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے عالم اور مزید جان لیجیے انزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے آپ نے آواز دی یا ایو حدیک اے مرغے یا او الغراب اے کبے یعنی آپ نے گویا کہ اس طرح پرندوں کو پکارا اے کر کے پکارا اے مرغے اے کبے اور آپ کے یہ پکارنا تھا کہ چاروں طرف سے گوشت کا کیما اڑنے لگا چاروں طرف سے قیمہ اڑنے لگا مخصرین فرماتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہوا میں قیمہ مل رہا ہے اور ملنے کے بعد اللہ کی شان ہر پرندے کا قیمہ جدا ہو گیا اور پھر ایک پرندہ ہے تو اس کے پر کا قیمہ بھی ہے ٹانگ کا قیمہ بھی ہے تو ہر ہر پرندے کا قیمہ جدا ہو کر پروں اور ٹانگوں کا قیمہ جدا ہو کر ہوا کے اندر ہی پورا پرندہ تیار ہو گیا اور یہ نیچے آئے اور یہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے لیکن سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے تو ان کی بغیر سروں کے تھیں اللہ کی قدرت پر قربان جائیے ان اللہ کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے وہ پرندے آئے اور انہوں نے اپنی گردنے اپنے سروں سے ملائی اللہ کی قدرت سے سر جڑ گئے اور وہ پرندے اپنی بولیاں بولنے لگے ان تینوں واقعات میں جو عبرت ہے وہ عبرت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھا جائے اور خصوصاً اس بات کا درس بھی ہے کہ جو رب پرندوں کو قیمہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اے لوگوں یہ جان لو کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب تم مر کر قبر میں چلے جاؤ گے اور ہڈیاں اگر گل سڑ بھی گئی مٹی مٹی ہو گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کل بروز قیامت زندہ فرمائے گا اور جب اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جیسی کرنی ویسی بھرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم البر اللہ یمور اے عمل ماں شیتا کما تدین اتو دان کی نیکی ضائع نہیں جائے گی گنا بلایا نہیں جائے گا جزا دینے والا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اے عمل ماں شیتا کما تدیم تو تو جو بھی کر لے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کا تصور کرے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لے جب مرنے کا وقت نہیں معلوم تو ابھی اور اسی وقت توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم کو سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے اور رب العالمین قرآن مجید فقان حمید کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے